آپ نے ارشاد فرمایا کہ امل کالئی کا لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو اس نے تیسری دفعہ پوچھا آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ امل کالئی کا لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ انواخت بما تکل نہ بھی ہی اے اللہ کے پیغمبر ہم زبان سے جو کچھ کہتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر ہماری پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرما کہ ثقیلت کا امو کا تیری مات جو روئے جہنم کے اندر جتنے لوگ گرتے ہیں وہ اپنی زبان ہی کی وجہ سے تو گرتے ہیں زبان ہی کی وجہ سے فرمایا کہ وہ جہنم میں پڑھتے ہیں آپ اور ہم کیونکہ اپنی زبان کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اس لیے زبان کی غلط استعمال کا اندازہ وہ ہمیں نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بتا گفتگو میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بعض زبر گفتگو میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر بے اختیار گالیاں آتی ہے وہ کشت اور ارادہ نہ بھی کرے زبان اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو بغیر کسی محنت کے اور بغیر ارادے کی ان کی زبان پر گالیاں چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کی زبان پر آتی ہے اب گالی اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی حدیث ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شباب المسلم و کو مسلمان کو گالی دینا یہ فست ہے فسق کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی دین کا باغی بن جاتا ہے فسق کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا باغی بنتا ہے اور فرما کے ناحک لڑنا مسلمان سے یہ کفر کا عمل ہے گالی دینا یہ ففق ہے اللہ کے احکام سے بغاوت ہے اور ناخب کسی مسلمان سے لڑنا فرمائیں کہ یہ کفر کا عمل ہے وہ کتا ہوں ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمانا کے میں سے کوئی شخص اپنی اپنی والدین کو گالی نہ دے وہ خیر القرون یعنی بہتر زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس زمانے میں صحابہ کو اس بات پر تعجب ہوا کہ کیا کوئی شخص اتنی بدبختی پر بھی اتر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو اپنی والدین کو وہ خود گالی دے تعجب کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دے اب ہمارے زمانے میں تو یہ چیز ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو براہ راست اپنی ماں کو اپنی ماں کو اپنے والد کو گالی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں لیکن اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے باپ کو والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے فرمایا کہ یسب و ابا ہو فیوسب یہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا یسب و اما فیصوس و یہ اس کی ماں کو گالی دے گا وہ جواب میں اور بدلے میں اس کی ماں کو گالی دے گا یہ ایسا ہے کہ گویا خود ہم اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں دلوا رہے ہیں اس لیے پڑھنا کہ یہ سبب بنتا ہے آدمی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ زبان کی قابو میں نرچنے کی بنا پر ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں اپنی مجلسوں کو کسی ایک مجلس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور اس میں شریک ہوں گے اور اس عظم کے ساتھ شریک ہوں گے کہ مجھے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے اور میں غیبت سننی ہے یہ آزم کر کے اگر آپ کسی مجلس میں جائیں گے کہ نہ میں غیبت کروں گا کسی مسلمان کی اور میں غیبت سنوں گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو خلوت اختیار کرنی ہوگی اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیا علماء کی مجلس ہو کیا صلحاء کی مجلس ہو کیا دینداروں کی مجلس ہو کیا مردوں کی کیا عورتوں کی کیا جوانوں اور بوڑھوں کی جس مجلس کے اندر آپ جائیں گے ہم غیبت کرتے جاتے ہیں غیبت کرتے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا غیبت کسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا اقاق کا بیما تیرا اپنی مسلمان بائی کو ایسے اوسع یا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرنا کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے ایک آدمی نے عادت کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر میں ایسی بات کرتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے یعنی ایسی کمی ایسی قصور کا ذکر کرتا ہوں کہ جو اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے فرمایا کی یہی تو غیبت ہے کہ تم اس کے ایسے قصور اور ایسی کمی کا ذکر لوگوں کے سامنے کرتے ہو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا اسی اسے غیبت ہی کہتے ہیں اگر تم ایسے کوئی ایسی کوئی بات اس کے متعلق کرو کہ جو اس کے اندر موجود نہیں کسی ایسے قصور ایسی کوتاہی کا ذکر کرو کہ جو اس کے اندر موجود نہیں تو فرمایا کہ یہ محتان ہے یہ مستقل الگ گنا ہے غیبت کہتی ہی اس کو ہے کہ آپ اپنی مسلمان بائی کی ایسی کوتاہی ایسی صفت ایسی بات کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے کہ جس کے ذکر کو وہ پسند نہیں کرتا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے ہم لوگوں کا تذکرہ جب کرتے ہیں بہت پتہ ہم بہتان تراشی کرتے ہیں بہتان تراشی بغیر تحقیق کے الزام تراشی کوئی پتہ ہمیں نہیں ہوتا تحقیق نہیں ہوتی کسی بات کی بلکہ آج تو کچھ کیوں ہوتا ہے یہ جی اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کی خشیت نہیں دل کی اصلاح نہیں ہو چکی اس بنا پر یہ سب ہوتا ہے اور بھائی اصل جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے لیکن گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل سے ختم ہو چکا ہے امام رزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب مریض کسی مرض میں مبتلا ہو اور اس کو علم ہو کہ یہ مرض ہے تو فرمایا کہ وہ علاج کی فکر کرے گا کسی طبیب کے پاس کسی حکیم کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گا جب اسے تکلیف ہوگی تو ضرور رجوع کرے گا ایلاج کی فکر کرے گا لیکن علاج کی فکر مریض تب کرے گا جب اسے اپنے مریض ہونے کا احساس ہو اسی طرح گناہ سے توبہ انسان تب کرتا ہے جب اسے اپنے اپنے گناہگار ہونے کا احساس ہو اپنے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہو اور اگر حالت اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے توبہ کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے توفیق صلب ہوتی ہے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا از ن بلاب جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرما کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نقطب فی قلبی ہی نقط سودا اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے ایک کالا داغ اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے اب اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو تنوع ہو احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ندامت ہو اس کا دل اسے شرمندہ کرے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ کر اپنی کچھ گناہ کی معافی طلب کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب اخلاص کے ساتھ انسان گنا سے توبہ کر لے تو فرما کے من تا زمبے کمل لازم کہ اخلاص کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن جب آدمی کو اپنے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور پھر ایک گناہ کے بعد جب دوسرا گنا کرتا ہے تو وہ سیاہ داغ وہ کالا دھبا وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس انسان کی پورے دل کو ڈھانپ دیتا ہے سیاہ کر دیتا ہے اور قرآن کریم نے کلا بل اران اعلی قلوبہم ہند سے اس کو ذکر فرمایا کہ ان کے دلوں پر گناہوں کا میل چل چکا اور یہ صورت جب ہو جاتی ہے تو پھر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان مقام انسانیت سے گر جاتا ہے مقام انسانیت کیا ہے مقام انسانیت یہ ہے کہ انسانیت کا یہ انتیاز ہے یہ خصوصیت ہے کہ اس میں خیر اور شر کی تمیز کا احساس ہے کہ بھائی یہ تو خیر ہے اچھائیاں ہیں اور یہ شر ہے یہ برائیاں ہیں یہ تمیر خیر اور شر کا احساس اور اس کی تمیز کی صفر یہ انسانیت کی خصوصیت ہے امتیاز ہے لیکن جب انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ لا یعرف رارف ولا معروف کے رومن یہ نہ کسی اچھائی کو پھر اچھائی جانتا ہے اور نہ کسی برائی کو پھر برائی جانتا ہے اس مقام تک جب انسان پہنچ جائے کہ کسی اچائی کو وہ اچھائی نہ سمجھے کسی برائی کو وہ برائی نہ سمجھے یہ وہ مقام ہے کہ انسان انسانیت کے اس مرتبے سے اس شرف سے اور اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے اور حیوانات کے مقام پر آتا ہے کہ ان کے اندر بھی اچھائی اور برائی کا احساس نہیں اس انسان کے اندر بھی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ احساس نہیں تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اصلاح کی ابتدا کرے اور ابتدا اپنی زبان سے کرے کہ زبان کے ذریعے سے جتنے گناہ ہم سے سرجد ہوتے ہیں ایک ایک کا استحزار کر کے اس پر قابو پانے کی کوشش کرے کہ مثلا میری زبان سے پہلے یہ کوشش کہ میری زبان سے مثلا گالی نہ نکلے اس لیے کہ گالی دینا گناہ کے ہے گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مخلوق کا حق بھی متعلق ہو جاتا ہے اس کے دو جہت ہے ایک جہت تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گالی دی اس حیثیت سے یہ گنائی کبیرا دوسری دوسرا جہت اس گنا کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو گالی دے کر اس کو ایزا اس کو تکلیف پہنچائی اس حیثیت سے اب یہ مخلوق کا حق اس سے متعلق ہو جاتا ہے اور یہ بات سمجھنی کی ہے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے جو حقوق میں جو کوتا ہی ہو وہ توبہ تو اگر انسان اخلاق سے کر لے تو اللہ معاف فرما دیں گے غفور الرحیم ہے مہربان ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ من رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر جنوب و لیکن مخلوق کے حقوق کا معاملہ وہ بہت سنگین ہے بہت سنگین ہے انتہائی سنگین ہے اور اس قدر سنگین ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگوں کے نیک اعمال کا ترازو باری ہوگا وہ امام منفول نوازی میں اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نیک امال کا ترازو ہلکا ہوگا اور برے امال کا ترازو باری ہوگا تو جن کے برے اعمال کا ترازو باری ہوگا فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس دن کی کیفیت پر ماں کی حالت یہ ہوگی کہ یوم میں اس دن کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں یعنی اس دنیا کے اندر بائی, بائی سے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے دوست دوست سے مختلف مصیبت کے وقت میں جا کر تسلی رہتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن وہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے لوگ دور باجوں گے اور فرمایا عبداللہ مسعود کی وہ حدیث میں سنا رہا تھا کہ اگر کسی بچے کا باپ پر کوئی حق نکل آئے گا تو وہ اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا اور اس کو فورا وصول کرنے کے لیے دوڑے گا یعنی بیٹے کا حق اگر باپ کے ذمہ نکل آئے گا تو وہ اس دن وہ بھی معاف نہیں کرے گا اپنا حق وصول کرے گا اور حق وہاں پر کیسے وصول ہوتا ہے یہ بات حدیث میں منقول ہے کہ نبی بھی اکرم صلی اللہ منصور شجا صاحب کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے وہاں پر چلے جائیں اپنے والدوں کو لے جائیں تو وہاں پر حق کی اصولی کی کیفیت یہ ہوگی کہ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ کسی کو گالی دی تھی کسی کا ناحق مال کایا کا تھا کسی کو ناحق مارا تھا یہ سب جمع ہوں گے قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرب کریں گے کہ آج انصاف کا دن ہے آپ ہمارا حق دلا دیجیے ارشاد ہوگا کہ ہاں آج انصاف کا دن ہے تمہیں تمہارا حق ملے گا اس سے کہا جائے گا کہ ان کا حق دو اب حق کیسے ادا ہوگا قیامت کے دن کا سکہ عمل ہے قیامت کے دن کا سکہ عمل ہے وہاں حقوق کی ادائیگی اور لین دین وہ عمل کے ذریعے سے ہوگا اب یہ آدمی جس کو گرمی دیتی اس کے حقوق نمازوں کے ذریعے سے مقبول نمازوں کے ذریعے سے مقبول روزوں کے ذریعے سے مقبول حق اور زکوۃ کے ذریعے سے ان کے حقوق ادا کرے گا یہاں تک کہ اعمال ختم ہو جائیں گے اور اب بھی کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ باقی ہوں گے اللہ قبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ان کا حق بھی ادا کر عرض کرے گا کہ میرے پاس تو کچھ باقی نہیں رہا ارشاد ہوگا کہ ان کے حق کے بدلے میں ان کے کچھ گناہ اپنے ذمے قبول کر لیں اب جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ان گالیوں کے بدلے میں قیامت کے دن وہ ہمارے مقبول ہماری مقبول نمازیں, مقبول روزے مقبول اعمال لیں گے اعمال اگر ختم ہوں گے تو ان کے حق کے بدلے ان کے گناہ ہمیں اپنے ضمنی قبول کرنے ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا بدقسمت آدمی ہے کہ جو دوسروں کی گناہوں کی پوتلی اپنے سب رکھ کر یہ جہاں جائے گا یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے ذمے مخلوق کے حقوق تھے تو میرے بھائی یہ عبت کرنا زبان سے یہ بھی مخلوق کا حق ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہاں وہ ہم جس شخص کی عبت کرتے ہیں قیامت کے دن اس کے بدلے ہمارے اعمال اسے دل گے جس کو گالی دیتے ہیں ہمارے اعمال اسے دیے جائیں گے جس کا کوئی بھی حق ہم کہتے ہیں ہمارے اعمال اس کے بدلے اس کو دیے جائیں گے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی وہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اوسینی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے وسیعت کیجیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کا بھی تقو اللہ سب سے پہلی بات یہ کہ میں تجھے وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈر کا کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو فرمایا کہ تعین ان نہ زینوں نے امریک تقوا یہ تمہارے تمام معاملات کے لیے باعث زینت تمہارے تمام معاملات اور تمام اعمال تمہارے اس کے ذریعے سے خوبصورت بن جائیں گے وہ مزین ہو جائیں گے ان تو یا رسول اللہ ضد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ مزید ارشاد ہو کچھ مزید اضافہ فرمائی ہے فرما کہ علیہ کب تلاوت القرآن وذکر اللہ عز و ذکر اللہ ازل فرما کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر یہ دو عمل فرما کے لازم پکڑو ان دو چیزوں پر عمل کرو انہوں ذکر اللہ قماع و نور اللہ قطف الب ماں کہ تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ تیرے لیے ذکر کا ذریعہ بنے گا آسمانوں میں کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ کے سامنے تمہارا ذکر ہوگا اور زمین کے اندر تمہاری لیے یہ نور اور روشنی کا باعث ہوگا فض گرونی فرمان کہ تم مجھے یاد کرو میں رحمت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس دنیا میں اللہ قبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور فرما کہ فرمائزیدنی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ مزید اضافہ ہو ارشاد فرمائے فرمایا کہ آلئی کے بطول سمتے تم نت رت الشیتان و عام اللہ فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو خاموشی فضول گوئی اور فضول باتوں سے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو خاموشی آپ اور ہم اگر اپنے ایک دن کی گفتگو کا حساب کر لیں کہ بھائی ایک دن جو ہم نے گفتگو کی اس گفتگو میں کتنی گفتگو ایسی تھی جو ہماری دنیا کی جائز ضرورت یا آخرت کے فائدے کی تھی دنیا کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وہ گفتگو کی یا اللہ کے دین کے فائدے کے لیے ثواب کی خاطر کی بس یہ دو ہے اس کے علاوہ سارا وبا تو فرما کہ سب یعنی طویل خاموشی اختیار کرو یہ تیرے لیے فرما کہ شیطان کو بگانے اور شیطان سے نجات اور خلاصی کے لیے یہ ممت اور معاون بنے گا اور تیرے دین کے معاملات میں تیری دیئے یہ باعث مدد ہوگا اس کے ذریعے سے دین کے معاملات میں تجھے مدد ملے گی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر مزید ارشاد ہو فرمایا کہ کثرت ضح اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچا آج کل اس کو لوگ زندہ دلی ہی سمجھتے ہیں کہ بات بات پر بلا ضرورت پہ کہا لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ اللہ زندہ دل آدمی ہے زندہ دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ و طلب فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا سو قرض ہے زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ تو ان لہو یومی تلقل بچ ہے کہ زیادہ ہنسنا اس کے دو نقصانات ہیں ایک تو یہ کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے احساس دل سے گنا اور ثواب کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور فرمایا کے نمبر دو یہ کہ یہ چہرے کی رونق کو اور چہرے کی نورانیت کو ختم کرتا ہے کثرت <تصفح> زیادہ ہنسنا فرمایا کہ یہ چہرے کی نورانیت کو ختم کرتا ہے ارشاد عارض کیا کہ اللہ کے پیغمبر مزید ارشاد ہو تو فرمایا کے حق بات کرو اگرچہ کروی ہو فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملات میں کسی کا خوف نہ کرو اللہ تبارا کو سمجھنے کے عمل کرنے کے تو الحمد للہ جن حضرات نے اس مجلس کا انتظام کیا ہے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے جن حضرات نے اس میں کوشش سرمنگ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمائے محمد عمر اور محمد قاسم صاحب دونوں حضرات نے درخواست کی ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ قبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت و ہماری گناہوں کو بخش دیں اے اللہ دنیا اور آفرتی کرنے نصیب فرماؤ صلی اللہ میرا تیار